کے بھوکے وہاں بھی کتے جیسے جو اپنی سرداری کے شوق میں ہیں اپنا وجود قائم کرنا چاہتے ہیں ایمہ کے وجود کے مقابلے میں نفس برست کتے یہ شیدانی شیدانی سور ان سوروں کے مطالق یہ ان کے فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں ایک شیر پیش کیا شیر توجہ دا پہلے شیر سنو پہلے شیر سنو پھر اس کی وضاحت آپ فرماتے ہیں فتح ان کل کتاب تنہا بلو سمد تجہ کبل مدا دی فرماتے ہیں ایسا جیسے یہ جی مجتہد ہے نا کے مقابلے بن بننے والے ان کو آپ فرماتے ہیں ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں یار بات سو ہاں ایسا ایک شخص ایسا ایک شخص لکھنا سیکھ رہا تھا کیا لکھنا سیکھ رہا تھا تو کوئی دانہ آدمی گزرا اس نے جان لیا کہ لکھنا سیکھنا اس شخص کے لیے محال ہے تو اس نے شیر لکھا اس نے کہا یہ جس سیاہی کے ساتھ تو لکھ رہا ہے یہ ساری منہ پر پلٹ لے تجھے لکھنا نہیں آ سکتا سمجھ لگی ڈبر فرماتے ہیں ارے مجھ تحد بننے والے مددعی, تو اتنا بے وقوف ہے اتنا اجتہاد سے دور ہے تو ساری سیاہی منہ پر مر کار لے جتنا مرضی منہ کالا کر لے مجھ بننا تیرے بس کی بات نہیں جی کھبلا توجہ نہیں کی سب لوکے ہوئے سنو میرے بھائی بات سمجھ آ گئی آگے اعتراض کرتے اٹھاتے ہیں کہ یاری امام محمد تو تقلید سے روکتے تھے تو تو حمبلی ہے اے ابن رجب تو الٹا تقلید کو لازم اور اشتہاد کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ فرماتے ہیں بات یہ ہے امام احمد بن حمبل جن کو تقلید کا من سے منع کرتے تھے نا پتہ ہے وہ کن کو کرتے تھے <laughs> فرماتے ہیں جو کچھ امام احمد بن حمبل نے شرطیں رکھی ہیں اگر وہ پائی جائے نا تو ہم ان کو نہیں روکتے وہ بھی مستحد بن جائیں تکلیف قرآن سے لے لیں گے لیکن فرماتے ہیں جو تھوڑا سا جان لیتا ہے جس طرح کما ہوا ہالو آہلے ہاض زمانے اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں اپنے کو اپنے کو خود رکھ کر ابن رجب جیسا جس کو مکمل حدیثیں اس وقت زبانی یاد تھی یہ وہ شخص کہہ رہا ہے حافظ ہے نا حافظ الحدیث ہے وہ کہہ رہا ہے بل ہوا حال اکثر نا سے ازمان کئی مدت سے لوگوں کا یہی حال ہے ما اکثر ہم مدت سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں فلاں نے دعویٰ کر لیا میں متحد بن گیا میں متحد بن گیا میں متحد بن, بن, بن گیا فرماتے ہیں انتہا کو پہنچنے کے دعوے کرتے ہیں ابتدا تک بھی مشکل سے پہنچتے ہیں, ہیں جو <سن> پھر اللہ پھر, اللہ پھر, اللہ پھر, اللہ پھر آگے امام احمد بن حنبل کا علم بتایا کہ ان کا علم کتنا تھا اور اللہ وہ اللہ اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرح بن تو پھر مجھ تو پھر کسی کی تقلید نہ کھا یار بولو تو صحیح مکالمہ سن لو آگے, آگے آگے آگے آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کے کلام کو پڑھنا آسان ہے سمجھنا مشکل ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں والے دقت کلام ہی فی القا روباما مذہب ہی فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کا کلام اتنا باریک ہے کہ خود اس کے مقلدین ان کے مذہب کے جو ماننے والے ہیں ان پر بھی ان کا کلام بعض اوقات نہیں کھلتا سبحان اللہ مانا نہیں سمجھ سکتے فیافا یا تلقا مذہب ہی اور کیا اور مانے سمجھ لیتے ہیں مانا کچھ ہوتا کر سمجھ نہیں رہی سبحان سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ رہیار آگے پھر جا کر یہ یار باتیں تو ہیں بہت زبردست آپ آگے فرما رہے ہیں صحاب ہی تک امام محمد بن حنبل اپنے شاگردوں اور دوستوں سے فرماتے تھے ایسے مسئلے میں کلام نہ کرنا ایسا مسئلہ لوگوں کو نہ بتانا جس میں تمہارا کوئی امام نہ ہو خبردار مت قرآن چکل میں حدیث چکل میں امام کسی نے بات نہ کی ہو تو کر دے فرمایا برباد ہو جائے گا میرے دوستوں خبردار امام احمد فرماتے تھے خبردار ایسی بات نہ کرنا جس میں تمہارا کوئی امام نہ ہو سفا نمبر 633 پر یہ لکھ رہے ہیں سمجھ اللہ! نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ! پھر آگے سن لے یار کمال کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں بھیا کا انتہ تک کتاب اللہ حدیث رسول اللہ بغیر فرماتے ہیں بچ جا بچ جا اسلاف نے کوئی بات کی ہو تو کر ورنا نہ کر فرماتے ہیں توجہ آگے فرماتے ہیں وہ تیرا بیڑا ترجہ فرحم اللہ من اصا اظن بنفسی علم و عمل و حالا فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اپنے نفس کے ساتھ بد گمانی رکھتا ہے علم میں عمل میں اور حال میں کیا مطلب سمجھتا ہے میرا علم کچھ نہیں یہ سمجھتا ہے میرا عمل کچھ نہیں یہ سمجھتا ہے میرا حال خوش نہیں جو اتنا اپنے آپ کے نفس کے متعلق اعتقاد رکھتا ہے وہی وہ ہے اللہ کی رحمت والا شخص فرمایا جو اپنے نفس کے متعلق گمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ علم ہے تو میرے پاس ہے عمل ہے تو میرے پاس ہے حال ہے تو میرے پاس ہے بس میں ہی مجھ تحت میں ہی امام فرمایا اس کا بیڑا غرق ہے اس کا بیڑا غرق ہے, بیڑا غرق ہے فرماتے ہیں اگر تو فرمایا اگر تو میری نصیحت قبول نہ کرے کیا اگر نصیحت نصیحت قبول کرے اور تو بحث جدال کرے اس راستے پر چلے تے بادشاہ پھاڑ پھاڑ کے گلہ کریں کہ تم امام مسلمان اماما دا مسلمانوں کے اماموں کا مستحدین کا رد شروع کر دے فرمایا دیکھو یہ بار دیکھو بین با انتا بیت النصیح و سلکتا طریقت الجدال والخصام وارتکبت ما نحیط عنه من التشدق والتفائی حق وشاق شاقت الکلام و سارا شغل کا رد على ایمت المسلمین والتفتيش عن, عن, عن عجوب ایمت الدین فانک اللہ تزداد لنفسکا الا عجوبا ولا لطلب العلوم في الارض الا حبا ومن الحق الا بعدا من الباطل الا قربة وحينذان تقوله ولما لا اقوله وانا اولى من غيري بالقول والاختيار ومن اعلم مني ومن نفقه مني كما ورد في الحديث هذا يقوله من هذه الامه من هو وقود النار فرماتے ہیں اگر میں فقیر کی نصیحت تو قبول نہیں کرتا اور امام مجھ تحدین امام اعظم کے ساتھ کبھی جھگڑا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے غلط کہا کبھی کہ کسی امام شافی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ اور اپنی بادشاہ پھاڑ پھاڑ کے طے جو آندہ ہے کئی آنا ہے فرمایا تو پھر سن لے اگر تو ایسا بن جائے نا تو پھر سمجھ لینا تو اب خود پسندی کے چکر میں پڑ گیا ہے زمین میں تو خود اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے جو بہت بڑا قبیلہ گناہ ہے حق سے دن ب دن تو دور ہوتا چلا جائے گا باطل سے قریب ہوتا جائے گا اور پھر تو یہ کہے گا میں کیوں نہ کہوں حالانکہ میں تو کہنے کا زیادہ حقدار ہوں یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے بڑے ہیں جی پھر مجھ سے پھر تو کہے گا من عالم منی مجھ سے بڑا عالم کون ہے من افق منی مجھ سے بڑا فقی کون ہے مجھ سے بڑا مشتحد کون ہے یہ حدیث پاک میں جس طرح آیا کہ فرمایا وقت آئے گا پھر لوگ کہیں گے کہ میار ہم سے بڑا مجتحد کون ہم سے بڑا فقیق کون ہم سے بڑا عالم کون فرمایا سمجھنا وہ جانمی ہیں hey, hey, سن لے فرمایا یہ وہی بات کرتا ہے یہ باتیں وہی شخص کرتا ہے اس امت سے جو جہنم کا ایندھن ہے <تصفح> معلوم ہوئے یہ وہابی ٹولا جو مجتحد بنے پھرتے ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے ان کا یہی کام ہے لانتیوں کا بارس وہ غلط ہے وہ ایسے ہیں وہ جاہل تھے وہ فلان تھے وہ تھے بس میں سیالوی ایک گزرا ہے مردود نہ فاتحہ نہ درود جی وہ اشرف گاٹے ٹوٹا میں اس کو کہتا ہوں اس کا اس کا بیٹا ہمارے امام صاحب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنو کی سیرت پر اپنا کتاب لکھ کر اسی پچاسی مسائل کہتا ہے حدیث کے خلاف ہیں ارے فدو تمہیں شرم نہیں آتی ہو فدو گلستان سیدھی تمہیں نہیں آتی ہو بہ مانو ہاں تمہیں کیا تمہیں کیا ہے بہ مان کچھ تو شرم کرو تمہیں تو دلائل کا پتہ نہیں ہے دلائل ہوتے کون سی کتابوں میں اتنا ہی پتہ نہیں ہے حدیث کی کتابیں ساری اس وقت موجود ہیں اور ہزاروں حدیث کی کتابیں تو دریا برد ہو گئی کوئی ختم ہو گئی کوئی جل کر راکھ ہو گئی کسی کو, کوئی بادشاہوں ظالم کافر بادشاہوں نے جلا دی کوئی دنیا سے مفقود ہو گئی موٹی مثال ہے صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب ہے اس کی دو جلدیں ہیں باقی سب دنیا میں امام ابن حجر اسقلانی کے زمانے سے ہی ختم ہو گئی تو. اردو تو کیسے کہہ سکتا ہے امام اعظم کے پاس یہ حدیثیں نہیں ہیں امام اعظم کے پاس جو ہے نا وہ حوالہ ہی نہیں ہے فلان یہ نہیں بہرحال یہ ایسے لوگوں کے متعلق ادھر لکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگ سمجھو جہنم کا ایندھن ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی تمہیں اور ہمیں محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے توجہ نہیں فرمائے آپ فرماتے ہیں بے وقوف اگر کام کرنا چاہتا ہے تو بد مذہبوں کا رد کر اماموں کا رد نہ کرتے ہیں اگر کام کرنا چاہتا ہے تو بد مذہبوں کفر والوں کفر کا رد کر بے ایمان شریعت والوں کا رد شروع کر دیو ٹو نمال اللہ